جس دن انہیں ڈین پے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے انچی سے اور فرمائے گا چکھو اپنی کیے کا مزہ